میرے لشکر کہتے ہیں مجھے اپاس کہتے ہیں مجھے اپاس کہتے ہیں عباس کہتے ہیں مجھے عباس کہتے ہیں مجھے ابا بس کہتے ہیں مجھے ابا کہتے ہیں میں کمرے بنی ہاشم ہوں سردار ہوں میں لشکر کا میں قمر بنی ہاشم ہوں سردار ہوں میں لشکر کا شب میرا آتا ہے میں بیٹا ہوں حیدر کا مسلک میں وفاداری ہے منسب میں داری ہے عباس کہتے ہیں مجھے مجھے عباس کہتے ہیں صحرا نے کہا ہے بیٹا ہے سارے عرب میں چرچا شبیر کے دل کی طاقت ہوں چاند بنی ہاشن کا شنکا میں کرب والا کا ہے جبریل بچانے سے فے جبریل بچانے عباس کہتے ہیں مجھے مجھے عباس کہتے مجھے عباس کہتے ہیں وہ چاہو ہسم رکھتا ہوں شانوں پہ علم رکھتا ہوں لو روک سکو تو روکو دریا میں قدم رکھتا ہوں قدم رکھتا ہوں میں حشر با کر دوں گا سر سے جدا کر دوں گا, بابا کر دوں گا سر چن سے جدا کر دوں گا عباس کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں مجھے عباس کہتے مجھے عباس کہتے ہیں مجھ کو بھی امامت ملتی توقیر میری بڑھ جاتی پی لے تجشیر زہرا کون ہے میٹھی سرداری میری سرداری وہ اپنے پدر کا سانی پتھر سے نچوڑوں پانی پتھر سے نچوڑوں پانی اب کہتے ہیں مجھے اب مجھے اباس کہتے ہیں مجھے اباس کہتے ہیں تلوار ہے میرے بازو ہے مجھ میں وفا کی خوشبو میں دیکھ نہیں سکتا ہوں زینب کی نظر میں آنسو زینب کی نظر میں آنسو کر غیض میں آ کر دیکھوں پانی میں آگ لگا دوں دیکھو پانی میں آگ لگا دوں عباس کہتے ہیں مجھے عباس کہتے ہیں مجھے عبداس کہتے ہوں اور چنگ یہ میرے بابا کا تاحش رہے گا اونچا ہے برمی ملا بابا کو اور آج میں نے پایا آج میں نے پایا پر چنگ نہیں جھک پائے گا ہر دور میں لہرائے گا جھک پائے گا ہر دور میں لہرائے گا عباس کہتے ہیں مجھے ابا ہاس کہتے مجھے ابا کہتے ہیں بچوں کو تسلی دے کر میں آیا ہوں دریا پر بچوں کی آس نہ ٹوٹے بس ایک دعا ہے لپڑے دعا ہے لپر. پانی جو نہ پہنچاؤں گا خیموں میں نہیں جاؤں گا جاؤں گا خیموں میں نہیں جاؤں گا کہتے ہیں مجھے اب باس مجھے ابا ہنس کہتے ہوں مجھے ابا ہنس کہتے ہوں میں اس نے وبا آیا ہوں تلوار نہیں لایا ہوں ٹھوکر میں ہے میرے پانی سہ کا میں پیاسا ہوں روز کا میں پیاسا ہوں ویسا لہو بہ جائے بسنا میں وفا رہ جائے, جائے بسنا میں وفا رہ جائے اباس کہتے ہیں مجھے ابا بس کہتے مجھے ابا بس کہتے ہوں جو تیر بھی ہے ترکش میں پائے وقت کرو نس نس میں پر مشق پیوار نہ کرنا پھر بات نہ ہوگی بس میں بازو بھی کٹا سکتا ہوں میں خوب نہا سکتا ہوں عباس کہتے ہیں مجھے عباس کہتے مجھے عباس کہتے, کہتے،, کہتے جری کا روزہ ہے اہل وفا کا کعبہ ایک روز ریحان و سرور ہم نے بھی یہ منظر دیکھا یہ منظر دیکھا کہتا ہے کوئی دریا پر سب جائیں پیاز بلا کر مجھے